سیدی سندیبی و محبوبی مرشدی و عارف اللہ، مجدد زمانہ، عزت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمت اللہ جوار محمد میں رہتے ہیں ہم صلی اللہ علیہ وسلم. عزت رحمت نے یہاں تحریر فرمایا ہے کہ مدینہ منورہ کے قالم حضرت مولانا عاشق الہی بلند شہری مہاجر مدنی دامدگر کا تو حیات تھے ان کی فرمائش پر یہ اشعار کہے گئے جنہوں نے مدینہ منورہ سے یہ مصرع لکھ کر بھیجا تھا جوار محمد میں رہتے ہیں ہم بقیہ اشعار حضرت والا رحمت اللہ علیہ کے یہ ایک مصرع ہے یہ حضرت مولانا عاشق الہی صاحب بلند شہری میں معاجر پتن رحمتہ اللہ علیہ نے ادب کی خدمت میں بھیجا تھا زمین پر ہمیں پر مدی نے گرتے ہیں ہم ہیں ہم, ہم زمین پر شرت لدو چو کے کیا ہمارا شرط جو کے کیا ہمارا شرط محمد منگل میں رہتے ہیں He Qual relames, By our Wall مدینے کی رہتے ہیں ہم زمیں مدی نمک خبر مگر کرتے منی महीन रे मरना मुक़द्दर में हो کرال رب کا صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے رب کا کرم ن سو رم مک کہتے ہیں ہم دن پر ندی رہتے ہیں ہم مگر نار چپات کی نسی مت کے بھی ہو نس داس تین یلتے دعا شاد نصیب نس رات دن یہ بھی کرتے دو راتے نمین پر مدی نرخ پر مدینے میں ہر سال ہوں حاضری حدا سے یہ کرتے نے ہم یہ یاد کرتے ہیں ہم فر یاد کرتے ہم خدا سے یہ فر یاد کرتے ہیں ہم زمین کر منی نگر نتے سا کار میں پتی نام پتہ سا کنار میں مجھے نبول لوگ نبول لوگ جی کرتے ہمار में मदीना मोह वो तर मेरे फन वो जा है वहां अख्तर मेरे फन वो जा है वहां मदी مدینے میں مرنا خدا سے دھوا کرتے ہیں ہم خدا اب میرے پل بو جائے بے اب میرے پل بو جائے بدینے سے گز madine se ko dud jete دیس میں تذکرہ وطن میرے مرشد اول مرشد محبوب سعیدی سندی محبی و محبوبی مرشدی کو مولا چلانے کی بلف و ارشادات پر یہ مجموعہ جس کا نام ہے پردیش میں تذکرہ یعنی دنیا کے پردیش میں آخرت کے وطن اصلی کا تذکرہ گزشتہ روز جو مضمون پڑھ پک سنایا تھا اس میں ربنا زلمنا سنا اور وہ علم توفرا کے بعد وہ کی تفسیر رہ گئی تھی جو حضرت تھانوی لحمد نے شاد فرمائی ہے حضاد فرما حضرت والا نے ارشاد فرمایا کہ ربنا ضلمنا انفسنا لم علم لنا میں مغفرت کی درخواست ہے لہذا جب مغفرت اور بخشش ہو گئی تو وہ سرحمنہ کی درخواست کے کیا معنی ہے حضرت عیم علمت کا ایک غیر مقبوعہ مضمون بیان کر رہا ہوں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 گناہوں سے روزی تم ہو جاتی ہے لہذا درخواست ہے کہ اے اللہ میری روزی بڑھا دیجیے نمبر دو توفیق گناہ کی نوسط سے عبادت کی توفیع چھین لی جاتی ہے مثلاً جو شخص بد نگاری کرے پھر آ کر نفل پڑے تو مزہ بالکل نہیں پائے گا جب تک وہ توبہ نہ کرے بہت ہی گڑ گڑا کر مانگے لہٰذا ہم پر رحم فرما کر دوبارہ توفیق توفیے نصیب فرما دیجیے نمبر <تصفح> تین بے حساب یا اللہ ہمارا حساب نہ لیجئے بے حساب بخشش دیجئے حساب بخش دیجئے کیوں من نوخش آوا جس سے مناقشہ ہوا یعنی حساب بصورت دار و گیر کو معاوضہ دیا جائے گا وہ عذاب دیا جائے گا کیونکہ ہمارے کسی عمل کا جواب اللہ کے ہمارے پاس نہیں ہوگا ہمارا کوئی عمل اللہ کے لائق نہیں اب تو ہر سانس ہماری خطا کار ہے ہر سات ہر سانس گنگار ہے ہماری عبادات بھی تعاعت بھی لائق سزا ہیں کیونکہ ہماری وہ حالت ہی نہیں جو ہونی چاہیے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی تو وہ بھی وہ بھی اور اللہ نے کسی بات کے لیے بھی پوچھ لیا تو اسے میں جائے گا جواب نہیں دے سکے گا اللہ کے لائق ہماری عبادات نہیں منوقشہ دفاع جس سے مناقشہ ہوا یعنی حساب بصورت صورت دار و گیر اور معاوضہ لیا جائے گا وہ آداب دیا جائے گا نمبر چار دخول جنت, جنت جنت میں اگر داخلہ مل گیا تو اب کیا ہے اب بے فکر ہو جاؤ لا خاکو ولا لاتا جب پہلا قدم جنت میں جائے گا تو اس وقت حکم ہوگا لات خواب ہو اب کوئی خوف نہ کرو اندیشہ نہ کرو دنیا چھوٹنے کا غم نہ کرو ولا کا اور آئندہ کسی سزا کا خوف نہ کرو ارشاد فرمایا کہ میں اب تھک گیا ہوں اب مضمون ختم چار چار حکمتیں رحمت مانگنے میں چار حکمتیں چار ہیں اللہ سے جو رحمت مانگی نمبر ایک فراسی معیشت نمبر دو توفیق تعت نمبر تین بے حساب مؤثرت اور نمبر چار دہول جنت فرمایا کہ ابھی ابھی ایک علم عظیم عطا ہوا ہے کہ ربنا ضلع کے کلمات قلی بابا آدم علیہ السلام کے زمانے کے ہیں کیونکہ یہ آپ ہی کو دیے گئے اور ہمیں ان کا علم نہ ہوتا اگر قرآن پاک بیان نہ کرتا اور اللہ تعالیٰ نے وہاں کی مغفرت کے ساتھ رحمت کو نازل کیا اور اپنے نبی علیہ السلاطلام کو رب ربرحم میں یہی مغفرت اور رحمت مانگنا سکھایا کہ اے نبی آپ کہیے کہ اے میرے رب مجھے بخش دیجئے اور رحمت بھی فرمائیے چودہ سو برس پہلے جب قرآن نازل ہوا مغفرت کے بعد رحمت کی درخواست اس میں اللہ نے نازل فرمائی لیکن ربنا ولمنا یہ کلمہ بہت پرانا ہے حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے کا ہے معلوم ہوا مؤفرت مانگنے کے ساتھ رحمت بھی مانگنا چاہیے کیونکہ مؤفرت اور رحمت کا ساتھ ہے مؤفرت سزا سے حفاظت کی ضامن ہے اور رحمت انعامات دلاتی ہے اللہ تعالی جنت میں جو اہل جنت کی دعوت کریں گے وہاں بھی یہی دو صفت ظاہر ہوگی نڈولم میں غفور الرحیم یعنی غفور اور رحیم دو سفاف کے وہاں بھی ضرور ہوگا غفور اور رحیم دونوں قسم بھی محفرت اور رحمت سے متعلق ہے یعنی دنیا میں تو تم محفرت اور رحمت مجھ سے مانگتے ہی की جنت کی نعمتیں بھی میرے ان دو ناموں کے سبقے میں ملیں گی نلول غفور رحیم غفور رحیم کی جانب سے تمہیں یہ انعام ہے لہذا جنت کی نعمتیں شرمندہ ہو کر اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے ندامت سے سر جھکا کر نہ کھاؤ جیسے کوئی اپنے محسن کی نافرمانی کرے پھر اس کی دعوت کھائے تو اس کو شرمندگی ہوتی ہے تو فرمایا میں غفور ہوں میں نے تم کو بخش دیا معاف کر دیا غفور کے بعد رحیم کی صرف شرمندگی دور کرنے کے لیے نازل کی کہ اپنے گناہوں کو اب یاد نہ کرو اب آزادی سے کھاؤ میری رحمت سے کھاؤ مہمان مکرم کی طرح کھاؤ زلیل اور پار کی طرح مت کھاؤ جیسے جیل میں چوروں کو روٹی دیتے ہیں تو وہ آنکھ اٹھا کر نہیں کھاتے سب جاتے لیکن اللہ تعالیٰ اپنے مجرمین کو اس طرح سے معاف کریں گے من الرحیم یہ مہمانی ہے تم مہمان بن کر کھا رہے ہو تم ہمارے سرکاری مہمان ہو کتنے بڑے سرکار کے تم مہمان ہو لہذا اب گناہوں کو یاد کر کے شرمندہ نہ ہو میں نے تمہارے سب گناہ بخش کیے اب میری رحمت سے عزت کے ساتھ کھاؤ فرمایا کہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا جزا وقت کہ میری جزا کو جزا مت سمجھو بلکہ میری جزا بھی میری عطا ہے تمہاری حوصلہ افزائی اور دل بہانے کے لیے جزا کا نام لے لیا لیکن حقیقت میں جزا بھی میری عطا ہے شمان یہ میرے شیخ ادبی عزت شاہد الحمۃ اللہ علیہ کی تقریر ہے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جزا ہمارا دل بڑھانے کو فرما دیا جیسے چھوٹے بچے کو چیز دیتے ہیں کہ یہ تمہاری جزا ہے لیکن وہ جزا نہیں ہے اسی طرح تمہارے رب کی طرف سے جو جزا ہے وہ جزا کا لفظ بھی آسان ہے اب تقریر ختم کر کے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ تعالیٰ اختر کو اور اس کے گھر والوں کو اور آپ سب کو اور آپ سب کے گھر والوں کو اپنی رحمت سے اللہ والا بنا دیجیے یا اللہ تعالیٰ متفقی کامل بنا دیجیے گناہوں سے مناسبت بالکل ختم کر دیجیے اور اپنی رحمت سے ہماری سب خطاح کو معاف کر دیجیے اور آئندہ خطاؤں سے حفاظت نصیب فرما دیجیے اور ہم سب کو اور ہم سب کے گھر والوں کو اللہ والا بنا دیجیے الحمد للہ جی ابد اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ, اللہ تعالیٰ, اللہ تعالیٰ, اللہ تعالیٰ برتوالا کی دعاؤں کے سب سے اللہ ہمارے پاس تو درد نہیں ہے مم. نہ وہ زبان ہے اللہ نہ وہ درد دل ہے سب کہیے نہ کرم کی دعاؤں کے سب کہیے ہمارا کام کرا جائے ہمارے پاس گدے ہمارے کے سوا کچھ نہیں کے سوا کچھ نہیں نہ درد ہے نہ ہاں کچھ بھی تو ہمارے پاس نہیں سر بتاؤں خدا آپ نے کیا ہمارے کی اللہ سب کو ہمارے گھر والوں کو جذب فرما اللہ اللہ والا بنا یا اللہ جز فرما دیجیے اللہ والا یا اللہ جذ فرما اللہ والا بنا یا اللہ والا اللهم اغفر لي ذنبي ومهلني فوق قدره اللهم انا نسالكم من طيب ما تذلكم من نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم واعوذ بك ونعوذ بك من شر ما استعاذ به محمد صلى الله عليه وسلم وانت المستعان وعليك البلاء ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم ربنا ظلمنا ان خسنا وئن لم تغفر و تحننا ان لکومن من خاسرین لا اله الا انت سبحانه کردیک انتو من ابو علم حب ربی اغفر وارحم وانت خیر وعلمین ربی اغفر ورحم وانت خیر وعلمین وصل اللہ علی نبی وامن وصل اللہ تعالی علیہ وصلتی محمد علیہ وسم عین